محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و درود پاک پڑھنے کے ایک بہت ہی پیاری فضیلت عرض کرتا ہوں حضرت سعین حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ سکوں حضرت سعید حسن بسری رحمۃ اللہ تعالی نے عمل بتا دیا اس عورت نے اپنی فوت شدہ بیٹی کو خواب میں دیکھا کس حال میں دیکھا کہ اس کی بیٹی کے بدن پر ڈامر کا لباس گردن میں زنجیریں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں یہ خواب دیکھ کر عورت کاپ گئے دوسرے دن یہ خواب حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنایا تو آپ بھی خمزدہ ہوئے کچھ عرصے بعد حضرت سئینا حسن وصری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی آپ کو دیکھا تو کہنے لگی میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی فرمایا اس کے بقول تو تو عظام میں تھی یہ تبدیلی کیسی آئی یہ انقلاب کیسا مرحومہ بولی قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اس نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشاہ بزم جنت ممبا جود و سخاوت سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم پانچ سو ساٹھ فائیو سکسٹی قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا بکسوے مدینہ بڑھو دور پڑو جو تم کو چار ہی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد درود پاک کی کتنی برکت کہ ایک عاشق کے رسول نے درود پڑا اور پانچ سو ساٹھ قبروں سے عذابات اٹھ گئے تو جب ہم قبرستان جائیں تو درود پاک پڑھیں ایک یہ بھی معلوم ہوا اور قبر والوں کو حسال ثباب بھی کرنا چاہیے اور غور کیجئے کہ ایک درود کی برکت سے پانچ سو ساٹھ قبروں سے عذاب اٹھ گیا جو ساری زندگی خود درود پڑتا رہے تو سبحان اللہ قبر و حشر میں انشاءاللہ اللہ سلامتی سلامتی سلامتی عطا ہوگی انشاء اللہ عز و جل تو قبرستان ہمیں جانا چاہیے یاد رکھیے کہ قبرستان کی حاضری سنت مصطفیٰ ہے شابان میں شب برات پندرہویں شب کو مسلمان قبرستان جاتے ہیں تو یہ اچھا ہے اس مبارک رات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم قبرستان جاتے رات سجدے میں گزارتے جنت البقی مدینے کے قبرستان تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے تو شب برات میں قبرستان جانا وہاں فاتحہ خانی کرنا سنت ہے اور بزرگا نے دین کے مزارات پر حاضر نہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ تو یبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے میں نے ایک رہا سرور کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقی پاک میں مجھے مل گئے آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے اضاء و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج متحرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی پندرہویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ کو بخش دیتا ہے تو یہ رات بخشش کی رات رب کی خاص رحمت بندوں پر متوجہ ہوتی ہے تو اس رات میں عبادات کرنا سنت ہے اس رات میں قبرستان جانا سنت ہے زیارت قبور جائز ہے اور مصنون ہے یعنی سنت ہے اور مجھ ثواب ہے ثواب کا کام ہے وہ شب برات میں جو خوش نصیب مغفرت پائیں گے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے میں رحمت مغفیرت تو زخ سے آ زادی کا سو مہیر مد کے صدقے میں فر ماد کرم سد میں کر فضلو کرم مولا مہیش بان کے صدقے میں کر فضلو کرم مولا آمین سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو شب برات میں قبرستان جانا چاہیے مگر غفلت کے ساتھ نہیں موم بتیوں کے ساتھ نہیں بتیوں کے ساتھ نہیں عبرت کے ساتھ جانا چاہیے جہاں گئے ہیں ان کے لیے صالح ثواب کرنا چاہیے اور اپنے لیے عبرت کا سامان کرنا چاہیے امریہ کا صلی اللہ علیہ والہ وسلم رات کے آخری پر جنت البقیع قبرستان تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے السلام علیکم دار قوم المؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لي اهلي بقيع البقر قد اے مومن قوم کے گھر والوں تم پر سلام تم سے جس چیز کا وعدہ تھا وہ تمہیں مل گئی کل کی تمہیں مہلت دی ہوئی ہے اور انشاء اللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں خدایا بقی یہ غرقد والوں کو بخش دے یہ حدیث پاک جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا صحیح مسلم شریف کی ہے سفر نمبر 348 حدیث نمبر 974 اور فتح القدیر شرع ہدایا میں ہے آکاری فلاۃ و سلام جنت البقی کی طرف تشریف لے جاتے تو فرماتے السلام علیکم دار قوم و انشاء اللہ اسأل اللہ لی ولکم تم پر سلامتی ہو اے مومنین کے گرو بے شک ہم بھی ان شاء اللہ جلد جلد تم سے ملنے والے ہیں اور میں اللہ تعالی سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومن بقی میں دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں کیوں تمنا کرتے ہیں تاکہ اس خصوصی دعائے مصطفیٰ میں وہ شامل ہو جائیں دعا کیا ہے الہی تمام بقی والے مدفونوں کی مغفرت فرما اور فاروق اعظم رضی اللہ تعلیہ انہوں کی تو دعا مشہور ہے مدینے میں شہادت کی اللہ عمر زکنی فی سبیلک وجعل اق موتی فی بلد حبیبک اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور مدینے میں آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو تو سبحان اللہ مزار مصطفیٰ کے قرب میں جگہ مل گئی کیا بات ہے تو اللہ کرے ہمیں بھی جنت البقی میں جگہ نصیب ہو جائے کاش مٹی نہ ہو برباد پات پس مل گلا جب خواہ کو حدیب صلی اللہ تعالی علی محمد مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 6745 ہمارے آقا صلی اللہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ. شہادائے احد جو عہد پہاڑ کے قریب غذبہ ہوا اس کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ان کی مبارک قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے اور حضرت امام محمد بن عمر واقعی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اکالی سلاط اسلام شہدۂ عرد کی خبروں کی ہر سال جیارت کرتے جب آپ اس گھاٹی میں داخل ہوتے تو بلند آواز سے فرماتے السلام علیکم بما صبرتم صبر تم فنیبدار سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ہر سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہو شہدائے عہد کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے جب آپ نے پردہ فرمایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ہو ہر سال شہدائے عہد کی قبروں پر جایا کرتے تھے جب آپ نے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو ہر سال شہدائے رد کے مزارات پر جایا کرتے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حجیاں عمرے کے لیے آتے تو یہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے تو مزاروں پر قبروں پر حاضری دینا سال ثواب کرنا دعا کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے ہمارے نبی کی سنت قبرستان میں حاضر ہونا حضرت سینا ابن ابھی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے قبر والوں کی زیارت کیا کرو انہیں سلام کیا کرو بے شک تمہارے لیے ان میں عبرت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما یہ بہت سخت متبع سنت ہے یعنی سنتوں کا بہت اتباع کرتے تھے ہمارے اکالی سلاۃ وسلام کہ کسی فائل کا آپ کو معلوم ہوتا تو اس کی پیروی کرتے تھے ان کا عمل یہ تھا کہ جب بھی قبر کے قریب سے گزرتے تو اس کے پاس ٹھہرتے اور قبر والوں کو سلام کرتے تھے تو قبر والوں کو سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے سنیے قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹ ہو اور قبر والوں کے چہرے کی طرف منہ ہو اور کیا کہا جائے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ ولکم انتم سلفم سلفنا ترمیزی شریف حدیث نمبر ایک ہزار پچپن اس کا ترجمہ یہ ہے ایک قبر والو تم پر سلام ہو اللہ اضو ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم ہم سے پہلے آگئے ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں اللہ اکبر تو خالی رسمی طور پر نہیں جانا چاہیے اپنی موت کو بھی یاد کرنا چاہیے وہ چلے گئے ہم نے بھی جانا ہے یہ فوت ہو گئے ہم نے بھی فوت ہونا ہے ان کے کپڑے اتار دیے گئے ہمارے بھی اتار دیے جائیں گے ان کے عیش و عشرت کے سامان دنیا میں رہ گئے ہمارے بھی رہ جائیں گے انہیں منو مٹی نیچ کے نیچے داب دیا گیا ہمیں بھی داب دیا جائے گا ترمیدی شریف کی اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قبرستان میں جا کر پہلے سلام کرنا سنت ہے اس کے بعد قبر والوں کو اس سال ثواب کیا جائے تو معلوم ہوا مردے باہر والوں کو دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں ان کا کلام سنتے ہیں ورنہ انہیں سلام کرنا جائز نہ ہوتا جو سنتا نہ ہو اس کے سلام کا جواب نہ دے سکتا اسے سلام کرنا جائز نہیں ہے سونے والے کو سلام کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا نماز پڑھنے والے کو سلام کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ انشاء یا تو برکت کے لیے یا ایمان پر موت کے لیے یعنی اگر رب نے چاہا ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور ہم تم سے ملیں گے کفار کے پاس نہ جائیں گے ورنہ موت تو یقینی آنی ہے وہاں انشاءاللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں مفتی احمد یارخا نعمی رحمتہ اللہ علی مزید فرماتے ہیں عوام مسلمانوں کی خبروں پر سلام کے بعد یہ الفاظ کہے جائیں السلام علیکم یاہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم تم سلفنا نہ انتم لنا سلف اور نہنو اور اگر اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیں مسلمان غوس پاک کے مزار پر حاضری دیتے ہیں سبحان اللہ حضور داتا گنج بخش علی حجوری کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں نظام الدن اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، دنیا بھر میں اولیاء کرام کے مزاراتے ہیں وہاں پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں جب کسی ولی کے مزار پر جائیں تو یوں عرض سلام العلی بما کا سب فنی عم عقبار تم پر سلامتی ہو تمہاری کمائی کے بدلے پس آخرت کیا ہی اچھا گھر ہے اور جب شہیدوں کے مزارات کی زیارت کی جائے تو یوں سلام عرض کیا جائے مفتی صاحب فرماتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم صبر تم فنی اور ایک بہت پیاری دعا آپ کو پیش کرتا ہوں یہ امید اس رسالے میں بھی ہے قبر والوں کی پچیس حکایات قبر قبرستان وغیرہ اس تعلق سے بہت ساروں کی معلومات نہیں ہوتی یا محدود ہوتی ہیں اس رسالے کے اندر امیر علیہ سنت نے پچیس حکایات لکھی ہیں نے مصطفیٰ قبروں کی زیارت کے بارے میں قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ قبر پر پھول ڈالنا کیسا قبرستان میں کیا غور کرنا چاہیے اپنے مردے اگر بزرگوں کے پاس دفن کریں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اسار ثواب سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں روحیں شب برات پر آ کر اسال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں. یہ بھی اس کے اندر اسی ارسالے کے اندر موجود ہے زندوں کی دعاؤں سے مردے بخشے جاتے ہیں اور بہت کچھ اس کے اندر ہے اور قبرستان کی حاضری کے آداب بھی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں مختصر رسالہ ہے مکتوبت المدینہ اپنے شہر کا جو ہے وہاں سے حاصل کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے ڈبلو وہاں سے بھی آپ یہ رسالہ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ تو جو قبرستان جا کر یہ کلمات کہے جو ابھی انشاءاللہ شاء عز وجل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اللہ رب اجساد البالیہ ولیمن نقیر و تلتی خرجت من دنیا ویا بکا مک منت ان ادخل علیحمن دکا وسلام منی اے اللہ اے گل جانے والے جسم اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا دے یہ شرح الصدور کے حوالے سے لکھا ہوا ہے تو جو قبرستان جا کر یہ کلمات کہے تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا ولی سلاط وسلام سے لے کر اس دعا کے پڑھتے وقت تک جتنے مسلمان فوت ہوئے سب اس دعا پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں گے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ طلح آل و صحبی وبارک وسلم تو ہم نے سنا کہ ہمارے آقا قعبے کے بدر الدا طیبہ کے شمس الدع دافع فملہ بلا شاف ع روزے جزا شب برات اور عام دنوں میں بھی قبرستان جاتے تھے اور ان کے لیے دعائے بخش فرماتے تھے تو ہمیں بھی قبرستان جانا چاہیے سنت کی نیت سے آخرت کی یاد کی نیت سے مرنے والوں کے لیے بخش کی دعا کرنے کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے مفتی احمد یار خان آئیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ زیارت قبور کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ زیارت قبور سنت ہے کیونکہ اس سے زائر کو اپنی موت یاد آتی دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے اور دنیا سے بے تعلقی حاصل ہوتی ہے مفتی احمد یار خان نئیمی رحمتہ اللہ تعالی اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں آج جلدو صفحہ پانچ سو اکیس پر زیارت قبور میں ظائر کو بھی فائدہ ہے ظائر کو بھی فائدے ہیں اور میت کو بھی ظاہر کو یعنی جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کو ثواب آخرت کی یاد دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے اور مرنے والے کو مردے کو فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو آنے والے سے انسیت حاصل ہوتی ہے اس کو ثواب ملتا ہے اس سارے ثواب سے کیا جاتا ہے تو اس سے اس کو نفع حاصل ہوتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں توکم کم ان زیارت القبوری فضورا فن تک میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا مگر اب قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ عمل موت یاد دلاتا ہے تو اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جانے کا ہمارے آقا علی سلاط اسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا اور ہمارے اکالی فلاح اسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا اب تم ان کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ زیارت قبور تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی مگر کوئی بہودہ بات مت کہنا تو قبروں کی زیارت جو ہے یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے ہمارے اکالی فلاح اسلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد اور مردے کو نہلاؤ فانی جسم مردہ جسم کا چھونا ٹچ کرنا بہت بڑی نصیحت ہے اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے کیونکہ غمگین انسان اللہ تعالی کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے جب ہم موت کو یاد کریں گے تو نیکی کی طرف رغبت ہوگی مفتی احمد یار خان نئی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زیارت قبور سے دل بیدار ہوتا ہے نفس مرتا ہے مالداروں سے بادشاہوں سے ملاقات کی جائے تو دل غافل ہوتا ہے نفس موٹا پڑتا ہے تو اللہ میں آخرت کی یاد کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ مزید اور مدنی پھول لے کر کل بشرط صحت و زندگی پھر حاضر ہوگی اللہ میں شعبان کے روز نصیب فرمائے شعبان میں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے شب برات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ شاء مدنی چینل پر بھی اس کی ترکیب ہوگی اجتماعی ذکر و نات کا سلسلہ ہوگا اور دعوت اسلامی ہر شہر میں اجتماعی ذکر و نات کرے گی آپ اپنے شہر میں انشاءاللہ دنیا بھر میں اللہ نے چاہ او, آپ اس میں اس رات میں شرکت کیجئے گا چودہ شعبان کو عصر کے بعد اسلام بھائی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں تو تلاور نعت اور ذکر اذکار وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے مغربی کے بعد چھ نوافل پڑھے جائیں گے انشاءاللہ پھر خیر پھر کی ترکیب ہوگی عشاء کی نماز کے بعد پھر اجتماعی ذکر و نعت ہوگا پھر انشاءاللہ شاء صحیح کی ترکیب ہوگی اگلے دن انشاءاللہ روزہ رکھا جائے گا اللہ میں توفیقطہ فرمائے امین باہن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم